سلامه مشان والحي له فراتيرا واشهد ان الله لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده واختلق منها زوجها وضط منهما رجالا كثيرا ونساء واستقوا الله الذي تشاءرون به والأرحام إن الله كان عليكم ربيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله غفولوا بولا سبيدا يسرح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُبعِ الله ورسوله فقد قاد فوزا عظيما أما قال فإن خير الهدي كتاب الله وخير الهدي الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محتم سانی مزروانی نوجوان ساتھیوں یہ ہم نے آج کے موضوع کی مناسبت سے صورت الحدیث کی آیت نمبر بائیس بلاوت کی ہے اور آج اسی آیت کی روشنی میں گفتگو ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق صحیح فرمائے آپ ازاد طے جانتے ہیں کہ ایمان کے چھ ارکان ہیں ان سے ارکان میں سے ارکا ایک بڑا اہم رکر ایمان بالقدا وقت رہے آمن تو گنجا ہی وہ مزاحی قد ہی و رسو ولقدر خیر ہی وشر رہی ولبا کے باد یہ ایمان کے چھ ارکان ہیں اللہ پر ایمان رکھنا اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان رکھنا اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان رکھنا اللہ کے تمام امبیہ اور پیغمبروں پر ایمان رکھنا اور ہر قسم کی اچھی بری تصدیق پر ایمان رکھنا ولبا کے باد اور پڑھنے کے بعد آخرت پر دیکھ آخرت کے دن ہے جانے اور حساب کتاب جو کل قیامت پر ایمان رکھنا ان چھ ارقان میں سکھے گروپ رہے ایمان بلخر یعنی تقدیر پر ایمان رکھنا قضا و قدر پر ایمان رکھنا اللہ العالمین نے ہمیں پرانے پاک میں اور حدی الحثراسن نے تقدیر پر ایمان رکھنے کا کپڑا کا حکم دیا ہے گھر آشاس رمایا حضرت رضی اللہ تارا روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ رمایہ کی لا اب تن ہتھا یوگ مینا بل قدر خیر و شر رہی لم یار بہ لو و ما يكن لبل آپ اشاعت بناتے ہیں لاہک مینو اب دارک مل کا آدمی اس وقت تک موم نہیں ہو سکتا آدمی کے اندر اس وقت تک ایمان نہیں آ سکتا مسلمان نہیں بن سکتا جب تک کہ ہر چکر کی اچھی بری تقریب اور ایمان نہ رکھے وہ اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر اور تمام مخلوقات کی تقدیر کو زمین اور آسمان کے پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال قبل ہی لکھ دیا ہے وہ تازہ أَنَّمَا امنواں لَمْ ہو لم یقل یقا یہ آپ نے بتا سکتی کہ تقریر پر ایمام رکھنے کے ساتھ ساتھ اس بات پر یقین رکھے امنواں افات ہو لم یقل یقا جو تکلیف اور جو آفت جو پریشانی اور مصیبت آپ پر آ رہی ہے آپ کبھی اس سے بچنے والے نہیں تھے وہاں یا کلبت اور جس سے آپ بچے ہوئے ہیں کبھی وہ مصیبت آپ پر نہیں آ سکتی آپ نے شاید مایا موبی بننے کے لیے شرط ہے کہ ہر اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھے اور اس بات پر بھی یقین رکھے کہ جو مصیبت بڑا پریشانی ہم پڑھا رہی ہیں وہ کبھی چلنے والی نہیں تھی اس سے ہم کبھی بچ نہیں سکتے تھے اور جس سے ہم رکھے ہوئے ہیں اس سے ہم کبھی مبتلا نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ ہم سب ایمان میں قدر کو مضبوط کر دے اللہ رب اللہ نے کسی تقریر کا تذکرہ پرانے پاس حدیث کی ایپ نمبر بائیس فرمایا ذکر کیا فرما، فرمایا اللہ تعالیٰ سرماتے ہیں ماں مصیبت ان سے اللہ في کتاب من قبل امن با <وَرَحا> لوگوں کی جمیل پر کوئی مصیبت آئے یا تمہارے چاند اور مار پر کوئی مصیبت آئے وہ مصیبت کوئی نیا فیصلہ فیصلے سے نہیں آئی ہے اللہ فی کتاب یہ یقین کر لینا کہ تمہارے نقش کے پیدا کرنے سے ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فیصلے اس کو آپ کے تقریر میں لکھ دیا تھا ان دادوں پھر اور اللہ تعالیٰ کے لیے فیصلہ کر دینا اور دینا بہت ہی آسان ہے اس کے لیے بالکل معمولی کا کام ہے اسی لیے حضرت حجی نبی تاریخ <سلام> حضرت گنگا عنہ وغیرہ سے مربی <سلام> ہے میرے بھائیوں یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے تو اللہ <سلام> تعالیٰ کے فیصلے اور صداب و قدر کے اعتبار سے ہمارے <سلام> اوپر جو مصیبتیں جو بنائیں جو آپ آ جائے اس کو کھندہ پیشانی کے ساتھ <سلام> برادہ اس کو قبول کرنا چاہیے اس پر وابلہ کرنا شکرہ شکایت کرنا آئار کرنا یہاں نہیں ہے رسول اللہ کر سنگن سات بناتے ہیں سنر ترویدی بتا رہا کہتے ہیں आप ने पता है लोगों याद रखो من عبا الجنا وإن الله تعالى الى اهب ثواب هذه محف ثواب ها يكتب لهم فمرضيا فوره ومن شكه قال له صدق او كما قال عليه الصلاه والسلام او في बड़े बातें तौर पे लाल कर दिया ए من عبا الفرا تمہارے اوپر جتنی بڑی مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی بڑا مصیبت نہیں جتنی بڑی تم پر مصیبت پریشانی آپت آتی ہے اگر اس پر تم صبر کرو گے تو اتنا ہی بڑا تمہار تمہیں اللہ تعالیٰ اب وہ سوال ادا کریں گے ہمیشہ خیال رکھو اگر چھوٹی پریشانی چھوٹی بنا چھوٹی مصیبت میں کریں گے تو ثواب ہے اور جتنے بڑی مصیبت اور تکلیف اور بڑا اور صبر کریں گے اتنا بھی بڑا اللہ تعالیٰ جو ثواب بھی دیتا ہے ہمیں حدیث یاد آئی نبی رہے سلاس کام واپس جو انسان پناؤں اور آستوں اور آزمائی اور پریشانی کو اللہ تعالیٰ کا का سمجھ کر کے کی طرف سے سکھاشی سمجھ کر کے اس کو اس صبر کرتا ہے اور اس کو برداشت کرتا ہے صبر وہ تحرکل سے کام لیتا ہے تو قیامت کے دن نبی رہے ساتھ بناتے ہیں جب ایک ایسا انسان جس نے کلاؤں اور آفتوں میں صبر کیا ہے اور تحرفل سے کام لیا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو حشر کے میدان کی اجاب دینے لگیں گے روزے کا سوال نماز کا سواب حج کا ثواب فلاوت قرآن کا سواب ساری نیکھتے ہوں گے تو بہت سارے بندے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کو سواب دے رہا ہے اور جب ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو بہت بڑا تہار ہوگا نیکیوں کا بہت بڑا سہاڑ نیکیوں کو لگا ہوگا اور اللہ نبل آدمی سب کے سامنے بتائیں گے اے میرے بندے روزے روزے نماز حج اج وہ روز نماز اور نیکوں کا تم نے الگ و سواب دے دیا یہ جو پہاڑ نیکیوں کا پہاڑ ہے یہ بھی تجھے ابو شواب کے طور پر دیا جاتا ہے بندہ کہہ کے آر آدمی جب تھی نماز کا سواب دے دیا روزے کا سوال دے دیا حجروں کا سوال دے دیا عمرے کا سواد دے دیا ساری نیکیوں کا جو سواب مجھے مل گیا تو یہ سب سے بڑا نیکیوں کا پہاڑ ہے میرے کی بنا پر یہ عجو مل رہا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ ابھی بچ تمہیں ملا تھا یہ تیرے دیشیوں کا جواب ہے اور کتنا بڑا پہاڑ دیشیوں کو جب اللہ رہا ہے یہ آفتوں اور مصیبتوں میں ہم نے جو تیرے اوپر پریشانی ڈالی تھی اس کو جو تم نے سبر کیا تھا اس کا ہی ادرو ثواب ہے نبی نئے کرتے ہیں جیسے اللہ نے بتایا یہ اتنا بڑا عدر ثواب اس کا ہے تو اس وقت بندہ یہ خارج کرے گا اللہ کا اگر مصیبتوں میں اور آسکوں میں صبر کرنے کے اتنا بڑا عجو سوال تھا تو یہ بڑی مصیبت میرے اوپر کیوں نہیں دنیا میں تو ڈال دیا تھا اللہ میری خواہش اور تمننا یہ ہے کی ایمان کی راہ میں کتنا پر چلنے کی بنا پر میری ردا حاصل کرنے کے لیے ہمارے دوست کو ایک ایک کو دشمنانے کی ہماری سے اور ہم سب کرتے تو بڑا جو سوال ہمیں مل گیا ہوگا اور جو دیکھنے والے ہوں گے وہ کہیں گے کہ کاشت کی اگر عجو سواب کے لیکن مصیبتوں پر بناؤں پر کر صبر کریں گے کہ اتنا بڑا عجو سواب اللہ تعالیٰ کو دے رہا ہے ہم تمنا کریں گے سات ہی ہمیں زندہ ہی انہیں کسی کے ہم پر مسلط کرتا اور زندہ ہی میری خار کو دیر ہوتا اور ہم صبر کرتے تو آج مجھے ابھی اتنا بڑا عجب سواب مل چکا ہوتا ہے تو میرے بھائیوں انسان دنیا میں دفاع آتا ہے اس کو لاپتیں آتی ہیں برائیں آتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں تکلیف اور پریشانیاں آتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ سکے ایک وہ کام ہے اس پر صبر کرنا سب کرنا اور اس نیت سے ادب سوال اس نیت سے صبر کرنا کہ جب کہ ریسواں کا ساتھ رواج ہے بلکہ آ جائے پیسہ مل جی مل پیدا مل بنا ارے ہے. اگر سمر کرو گے تو اتنا ہی بڑا تم کو اجوش سوال اللہ تعالیٰ دے گا پھر آپ نے ساتھ رمایاد رکھو اتنا محدہ قومر اب سلاح جب ان تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر آسما مل کر دیتے ہیں یہ بھی یاد رکھو ہمیشہ ایک انسان گناہ کرتا ہے برا لیا کرتا ہے اللہ اس رسول کی نا کرتا ہے اس پر اللہ آزمائی پاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بن کر کے آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ناد ہوتا ہے لیکن ایک دین دھر ایک پت کی پرہ مرض ایک شریعت کی پابندی کرنے والے پتھر مار تھے جب اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں تو اللہ اپنے محبوب بندوں کو بھی آزماتا ہے جو آتما ہیں میرے بھائی سر یہ تین دار انسان روز نماز کی پابندی کر رہا ہے شریعت کی پابندی کر رہا ہے یہ پر اہم بات ہے یاد رکھو تو بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی نماز پڑھیں گے روزہ رکھیں گے حج کریں گے سکا دیں گے اپنے سے بہت اچھے ہیں ان پر کوئی آزمائی جاتی ہے تو ان کو یہ فکر ہوتی ہے میں سب نے کام کرتا ہوں پھر اللہ کے میرے اوپر کو پناہ ڈال رہا ہے ہم فلاوری گناہ نہیں کرتے اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر پریشانیاں ڈال رہا ہے میرے بھیا کس نے کہا کہ نیک لوگوں پر پریشانی نہیں آتی اللہ کے رسول پر ہے نیک لوگوں ہی زیادہ پریشانیاں اور آگ ماری جاتی آپ نے شاپ ایک کسی کام سے کسی گندے سے محبت کرتا ہے تو یہ بتا رہا آدما اس میں مبتلا کر دیتا ہے جب اللہ نے آدما اس میں مبتلا کیا کھانا نو دیا فرا جس جس انسان پر کوئی آفت آئی کوئی آدمائش آئی کوئی مصیبت اور پریشانی آئی اس نے اس مصیبت کو اس پریشانی کو اللہ تعالی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر کے راضی ہے اس پر ہم کیا کر سکتے ہیں اللہ کی مرضی اس نے ہمارے اوپر آدمائی کی اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی خیر اور آہ، آہ، آہ، اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی خیر کا طریق ہوگا جوش انسان آدمی ہو گیا اللہ کے فیصلے کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر آتی رہا امنان اللہ کا انعام ٹھگ رہا وا ویلا کرنے کے بجائے شکم شکایت کرنے کے بجائے ایک نار پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کرا دی ہے کہ اللہ پولیس آسماتے ہیں فارا ہوا جب اللہ تعالیٰ نے آج کہ یہ بندہ گرے فیصلہ پر آتی ہے تو اللہ اعلان کر دیتے ہیں یہ بندہ گیر فیصلے فیصلہ پر آتی ہے تو میں بھی اس کے عمل سے راضی ہو چکا اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے لیکن اس کے بعد وہ تھا اس سب کو جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو سن کر کے اللہ تعالیٰ کے فیصلے اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر ناراض ہوتا ہے غصہ ہوتا ہے اور طرح طرح کے لوگوں سے شکایتیں کرتا پھرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اسی لیے ہمارے اخلاق سے بڑی اچھی بات کہتے ہیں اگر پتا لگانا ہو کہ کس انسان سے اللہ راضی ہے اور کس سے خوش ہے کہتے ہیں اگر کسی کو پتا لگانا ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کس بندے سے راضی ہے اور کس سے ناراض ہے کہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کس بندے کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے جو آدھی ہے سب جو اللہ کی راضی ہے اور اللہ تعالیٰ کی آگ اللہ تعالیٰ کی پریشانی اور اللہ تعالیٰ کے آزمائش میں جو انسان اللہ سے راضی نہیں ہے اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں ہے جو کہ سمجھ لو یقین کر لو کہ اس انسان سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض جو, جو اللہ کے فیصلے سے راضی ہے اللہ اس سے راضی ہے جو اللہ کے فیصلے سے ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ناراض رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمیشہ اپنے فیصلے پر ہم تمام لوگوں کو راضی رہنے کی, کی توسیق نصیب فرمائے میرے حائلو. اللہ رب العالمین رے جو فلاح جو لاشتے جو مصیبتیں موبنوں پر نارمل کرے موبن کو چاہیے کچھ صبر و تحمل سے کام لے صبر و تحمل سے مومن کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ان سے بڑے اچھو سوال ہوتے حدیث کنڈا آتا ہے اے اے اے اے سر صحیح کے ساتھ حدیث مرضی ہے ندی رہے آپ سناتے ہیں جب کسی کندھے کا جب کسی انسان کا ایک بچہ اس کی کوئی اولاد بن جاتی ہے ماں کھڑی ہے باپ کھڑا ہے اور روح لگے سر اور ملک موت آئے اس بچہ کی روح موت کر سکیے اتنا وسطی مست ہوتا ہے جو ماں ہر وقت اپنے بچوں کو ساتھیوں سے لگائی ہو جو ماں اپنے اولاق کو گود میں رکھا ہو جو سا ہر وقت اپنے چھوٹے بچے کے لیے بے قرار بے فین ہاؤس گھر میں آ کر لیکن سے ہی چھوٹے سے بچے کو گود میں اٹھایا ساری تکلیف ساری تھکاوٹ اس کی دور ہو جاتی ہے ایسا انسان ایکچے ماں اور باپ تھے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے مرکول موت روح قبر کرتی ہے کے ساتھ لے کے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ارے ملک ہمارے بندے اور بندی کے بچے کی روح تم ڈگنے قبض کر لیا اور اسے کرے بڑا تھی آپ کا حکم تھا اس لیے ہم نے اس سچے کی روح سبز کر لی اللہ تعالیٰ ہمارے بہت تمہارا ارے بتاؤ مضمے اور مندی کے کبھی اور صرف تم نے چھین لیا گھر میں ماں باپ کے لیے یہی خوشی کا سرمایا تھا تم نے اس کو چھین لیا کہتے ہیں हैं یا اللہ تیرا حکم تھا اس لیے میں نے اس کی روح کو قبر کر لیا اللہ تعالیٰ پرماتم کا بتاؤ مارا تالاب بھی میرے بندے اور میرے پندر یعنی بچے کے ماں اور ساتھ نے کیا کہا ہم اس سے کہتے دار उस آپ کے اس بندے بھی اور آپ کے اس منڈی میں جس کے بچے کی روح میں نے قبض کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے انہوں نے روح کرنے کے بعد کہاں جس کا حکم آپ نے اور ہماری اس فیصلے پر آ ہے تو ایسا کرو اس بچے کی وفالت پر جو انہوں نے انہا ہے اور اس مصیبت پر جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو قبول کیا ہے اس کے بدلے اسی وقت جنت میں ارو لہو بڑھان اسی وقت جنت میں تیار کر دو دونوں کے لیے کی اور جنگل میں ہوتا ہے ہمیں کھنڈا پیشانی کے ساتھ اللہ تعالی کے ہر فیصلے کو قبول کرنا چاہیے ات ال کو رحاوہ اصول اللہ بالکل الحمد اللہ رسم اللہ کے ساتھ نما کے یہ بنانے آپ نے ان پر صبر کرنا آتما اس میں صبر و حمل سے کام لینا یہ بہت بڑا امر ہوتا ہے اور اس میں انسان کا بڑا فائدہ ہے موبل کا بڑا فائدہ ہے جانتے ہیں کہ میں پر نے پرارتنا نے ساتھ کمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں صرف وہ اس کو یہ سبقہ ہے کہ وہ ہو یا آرام و راحت ہو ہر حال کے موبل اللہ تعالیٰ کے ثواب کا مستحق ہوتا ہے اگر آپ یقین ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور اگر مصیبت سیبت ہے تو اللہ تعالیٰ کی صبر سے کام دیتا ہے ہر حال میں مومن کو فائدہ ہی پاتا ہے آپ پھر ساتھ سمایا نے ول کو مینا تھے ماردا بناؤ بل ایک مومن اور ایک مسلمان پر برابر آدماری آتی رہتی ہے مار دل بناؤ ہی ہی ہی مومن اور ایک مومنا عورت پر برابر فلاح اور آپ اپنے اللہ تعالی کی جانب سے آلمائش آتی رہتی ہے کبھی اولاد بھی مار, کبھی خود اُس کی ماں کبھی اس کی دانت نہیں کبھی اس کی جان پر اس کے جس پر, کبھی اولاد پر کبھی اس کے بار پر آپ مانتے مومن جو نئے سال انسان ہوتا ہے برابر اس پر اور عادش سے ہوتی ہے کبھی جان پر کبھی اولاد پر کبھی مار پر ہتارا آپ گھماتے ہیں برابر مرد مومن کے جان اور مال میں اور اس کی اولاد نے اس کو آزمایا جاتا ہے ہسارہ بتا یہاں تک دنیا کی زندگی ختم ہوتی ہے جب ہٹارہ سدھار میں ان کے سامنے آتا ہے تو ماں ابھی فطیحت اس کے نام آمار میں ایک گناہ کی بات نہیں رہتا سارے گنا پڑا اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیا جاتا ہے فطیح ما دن جب انسان برتا ہے اور دنیا سے توڑ کر کے جاتا ہے تو نام آمار میں ہی رہتی ہے کوئی پناہ باسی نہیں رہتا تھا یہ سطح و مرتبہ صرف اللہ تعالیٰ نے موبائل کو دیا ہے اور یہ نہیں آگت اگر راستوں اور بناؤں میں آزمائش اور پریشانی میں آپ نے سبرست و تحمل سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نبی علیہ السلام کا وعدہ ہے جو چیز آپ نے گئی ہے جو آپ کا نقصان ہوا ہے جو آپ کا خسارہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز آپ کو دنیا ہی میں دے گا لیکن ضرورت ہے خبر کرنے کی صحیح مسلم کہ دیتے آپ رشاط نماتے ہیں ماں تو صحیح ہوں دن مسلم امراح جب کسی مرد موضوع پر کسی مسلمان مرد اور عورت پر کوئی عورت اور کوئی مصیبت آتی ہے اور مصیبت آنے کے بعد کہتا ہے ورستا حکم اللہ نے دیا ہے یعنی پڑھتا ہے اور اس آرس کو پڑھنے کے بعد کہتا ہے اللہ ہما چرنی سی خصوبتی رنگین ہاں یہ تو پڑھتا ہے اور دوسرے رشتوں کو پڑھتا ہے تو آپ کو یاد رکھنا اللہ ہما آپ نے ساتھ جب اور مسلمان سلما مصیبت اور آزمائش میں پریشانی کے, کے اس دور کو پڑھتا ہے اللہ اور اللہ مصیبتی ہی مصیبتی اللہ اللہ تو اللہ نے مرد کر رکھا ہے جو چیز اس کی ختم ہوئی ہے اس سے بہتر چیز اس کو ہم کر کریں گے اللہ حضرت سلمان ربی اللہ کالانوں کا انتقال ہوا ان سلم بڑے بڑے ایسی ایک مجھے دعا یاد آئی مجلس میں میں نے فرام خان کو فرماتے سنا تھا کہ جو مسلمان کسی پریشانی کسی مصیبت اور آفت میں نہیں رک گئی، لیکن پھر میں نے کہا نہیںر کا فرمان ہے بہت کہتی میں کہنے لگی راج رو اللہ کی مصیبتی جب ابو سلمہ ہمیں یاد آتے ہمارا پایا ہوا چوہت جب بھی یاد آتا میں کتنی نہ ہمیشہ یہ دعا پہ لیا کرے تو اس کو اس سے بہتر بندہ دے گا کہتی ہے پھر میں نے پڑھنا شروع کیا لیکن دن میں یہی سکتا تھا کہ ابو سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں جو میں مل سکے کہتی کہ اللہ کی کس اس دوسرے ہماری عزت پوری عزت پوری, پوری ادھر دروازہ گیا میں نے پوچھا کام تو کہا کہ میں نبی رہ کام کا بند کر کے آیا ہوں اللہ کے رسول سے تلنگ میں تمہیں اپنی شادی کا پیما کہ میں نے کہا میں شادی نہیں کر سکتی اللہ کا رسول پا کے انکار کر جا کر کے انکار کر دیا اللہ سنیں سمے اس کو انکار کرنے کی وجہ کیا ہے تمہیں سلما نے کہا بات اصل یہ میرا بیٹا سلم ہے کہا تھا میں نہیں چاہتی کہ میں چھوٹا بیٹا لے کر کے رسول کی سیٹ میں آؤں نہ لیتے ہو آرام کر رہے ہو اور میرا بیٹا کو شرارت کرے شور مچائے نبی کے نیچ میں خرا آ جائے اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ شادی نہیں کروں گی نبی رہس راستان نے فرمایا کا صاحب کی تھی زینب کے بارے میں جا کر شادی کر لیں وہ بیٹی ان کی نہیں ہوگی بلکہ شادی کے بعد ہی وہ بیٹی میری بیٹی بن جائے گی اللہ حضر نکاح ہوا شادی بھی زندگی بھر دیکھو نبی رہس راستان کی دعا کی برکت امت ایک دیوی تھی اللہ نے اس دعا کی برکت سے ہمیں دیودی بنا دیا میرے بھائی پنائیں آپ میں آتی رہتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں ان پر صبر کرنا اللہ کا فیصلہ سمجھنا امن ملنا ہے اور امنا ملے گا جو پڑھنا یہ ہم تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے اس میں ہمارا تقدی دنیا بھی اور دنیا کا بھی دونوں فائدہ ہے ابھی ہار میں پہلے عمار آسٹ وہاں کے بچنے والوں کا جو کچھ آپ ہیں جو آزمائی فائی ہے آپ جانتے ہیں اچھے احمد کا انتظار ہوا اللہ تعالیٰ ان کی حکمات کو قبول فرمائے ان کی مفرت کو ان کی مفرت کرے اور ان کے بےکیاں اور ان کے اچھے اعمال کو اللہ تعالیٰ تو ہم نے جو جو جو ان کو جو ہے ان کے کو عدا جو پریشان حال اللہ علم ان کی پریشانی کو کے اللہ شہرا شاہ قالوا بعد يا اذنكم لعلكم تذكرون وانقروا ما على القرط ونؤهن استقبلوا مناذكر الله تعالى اكبر <تصفيق>